موسل کتاب اور بے شک ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی بس اس کتاب کے بارے میں اختراف کیا گیا موسا علیہ السلام جب کتاب لے کر آئے تو ان کی قوم نے ماننے سے انکار کیا پھر آپ کے کہنے پر انہوں نے مان تو لیا مگر آپ کے جانے کے بعد بعض لوگوں نے کتاب میں تحریف کی تحریف کی دو قسمیں تھیں ایک قسم تو یہ تھی کہ طور اور دیگر آسمانی کتابوں میں الفاظ چینج کیے گئے اور دوسری تحریف کی قسم یہ تھی کہ ان الفاظ کے ساتھ, ساتھ دوسرے الفاظ مکس کر دیے گئے اور انہیں کہا گیا کہ یہ الفاظ اللہ کی کتاب کے ہیں اور تیسری تحریف جو یہودیوں میں تھی وہ یہ تھی کہ وہ طوریت کے معنی کو غلط کر کے لوگوں کے سامنے بتاتے تھے یعنی مفہوم کو بدلتے تھے قرآن مجید فرقان حمید کے نہ تو الفاظ کو چینج کر سکتا ہے نہ قرآن پاک میں کسی چیز کا اضافہ ہو سکتا ہے لیکن مفہوم لوگ بدلتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ بنی اسرائیل میں یہودیوں میں جب یہودی علما نے مفہوم کو بدل دیا تو جو صحیح مفہوم تھا وہ ختم ہو چکا لوگ اس تک رسائی اور پہنچ نہ رکھتے تھے لیکن یہ قرآن کا معذہ ہے الحمد للہ صاحبۂ کرام نے اور تابرین نے قرآن کی خدمت میں وہ محنتیں کی ہیں کہ آج بھی ہزاروں کی تعداد میں تفاسیر موجود ہیں جس میں صحیح مفہوم بیان کیا گیا اب چونکہ لوگوں کی معلومات بہت کم ہے تو وہ کسی تقریر کرنے والے کو درس قرآن دینے والے کو قرآن کا خادم سمجھتے ہیں لیکن در حقیقت میں قرآن کے نام پر مفہوم بدل کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے تو وقتی طور پر جب تک صحیح معلومات نہ ہو احادیث طیبہ پر نظر نہ ہو تو وقتی طور پر انسان گمراہ ہو جاتا ہے جب تک وہ کسی صحیح عالم سے مفسر سے قرآن کی تفسیر نہ سمجھے یا احادیث طیبہ یا صحابہ کرام کے اقوال پر وہ نظر نہ کرے تو اللہ دوبارک و تعالی نے اس پیاری کتاب کو ہر قسم کی لفظی تبدیلی سے محفوظ رکھا لوگ اس کے غلط مفہوم کو بیان کرتے ہیں مگر صحیح مفہوم بیان کرنے والے علماء علماء حقہ قیامت تک انشاءاللہ موجود رہیں گے الاولا کلی متن سباقت میں رب کا اور اگر آپ کے رب کے کلمات آپ کے رب کا کلام سبقت نہ لے گیا ہوتا لودیا بئی <بَيْنَهُن> نہ ہوں ضرور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالی نے یہ وعدہ نہ کیا ہوتا کہ میں کل بروز قیامت ہر ایک کو اس کے اعمال کی سزا دوں گا جو اس نے برائی کی ہے قیامت کو دار الجزا بنایا گیا اگر ایسی بات نہ ہوتی دنیا دار الجزا ہوتی تو پھر کافر کو فوراً گناہ گار کو فورن گناہوں پر دنیا ہی کے اندر سزا دے دی جاتی اور ان کا کام تمام کر دیا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اس نے دنیا کو دارالحان بنایا اور آخرت کو دار الجزا نتیجہ وہاں سنایا جائے گا اور گناہوں کی مکمل سزا جو ہے وہ وہاں دی جائے گی وہ انہ لفی شک منہ مریب اور بے شک یہ لوگ ضرور اس قرآن کے بارے میں ایک ایسے شک میں مبتلا ہیں جو شک دھوکا دینے والا ہے من عامل صالحا جو اچھے عمل کرے فلی نفسی تو وہ خود اپنے بھلے کے لیے اچھے عمل کرے گا اچھے عمل کرنے والا کسی پر احسان نہیں کرتا خود اپنا وہ بھلا کرتا ہے دنیا میں بھی کامیابی ہے قبر و آخرت میں بھی سکون و چین ہے من آسا اور جو کوئی برے اعمال کرے فعل تو ان برے اعمال کا نقصان اسی پر ہے خود وہ اپنا نقصان کر رہا ہے یقیناً گناہ کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی سکون اٹھ جاتا ہے وقتی طور پر دنیا کی ترقییاں ہیں مگر پھر گناہوں کا نتیجہ جو ہے بہت برا ہے انسان کے لیے جب مہلت ختم ہوتی ہے تو پھر تباہی ہے بربادی ہے پھر انسان یہ کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک بعض لوگ بے ادبی کرتے ہیں کفریات بکتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالی نے ہم پہ ظلم کیا ہمارا مال لے لیا ہماری اولاد کو مار دیا ہمارا یہ نقصان ہو گیا اتنی دعائیں کی لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو گناہ انہوں نے ماضی میں کیے ہیں انہیں کافی مہلت ملی لیکن انہوں نے توبہ نہ کی اب یہ گناہوں کی نہوسط ہے ماں رب کا بلامد اور تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا انسان خود برے اعمال کر کے اپنے آپ کو تباہی کے گڑے میں ڈالتا ہے چوبیسو پارا الحمدللہ مکمل ہوا اللہ رب العالمین ان تمام پاروں کے نور سے ہم سب کو منمبر فرمائے